م بِن الشَّيطان لل الَّدم مِنْ همَمْزِه وَنَفْخِهِ وَنَفَثِ بِسممِ الللههِ الَّحمِ الَّحِي وَماَا آطَيتُم مِِّبَ ل يَرْهُ وَفيِي يَموادٍ النَّاسِ فَدَا يَْبُور وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المزعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ هَمَّا هم يُشْرِكُونَ زَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُضِيقَ قَوْمَهُم بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ساقی قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ کبلی لَا نو مین یو اللَّهِ سدا ہو دنیا اللہ تعالی نے بنائی اس کے حالات کیسے سدریں گے یہ بھی اللہ رب العزت نے ہی بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجتے ہی اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یا کم منی ہوگا تمہارے پاس رہنمائی میری طرف سے آئے گی کہ تم نے دنیا میں دنیا کی زندگی کس طرح گزارنی ہے رہنمائی میری طرف سے آئے گی فمن طبی ہدایا جو ان میری ہدایات میری طرف سے دی گئی رہنمائی میری یہ تعلیمات ان کو اپنائے گا ان پر چلے گا فلا خون علیہ ولاحم یا بغیر کسی خوف کے بغیر کسی خطر کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے پر سکون زندگی ان کی گزرے گی یہ قرآن مجید ہے قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے اتارا آج ہمارے حالات بگڑے ہوئے کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا اپنے اپنے انداز غیروں کے طور طریقے اللہ پر اللہ پر ایمان ہی نہیں ویسے نام کو اللہ پر ایمان ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ہم کسی بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہم ذرا غور کریں کہ آج انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق سوائے اس کے کہ کوئی بات بن جائے تو پھر ہم کہیں جی اللہ سے دعا کرو کوئی اور مقصد بھی ہے کوئی اور اللہ سے تعلق ہمارا ہے بھی صحیح اللہ بالکل وہی بات جو اللہ نے مجید میں کئی جگہ کہی ہے کہ بلا ان ازک انسان جس وقت ہم انسان کو کوئی مصیبت پہنچائے تو اللہ کہتے ہیں پھر دہا گاہ پھر گڑ گڑاتا ہے پھر روتا ہے پھر حاضی کرتا ہے پھر ہمیں پکارتا ہے یا اللہ یہ مصیبت آ گئی دور کر دے یہ کر دے وہ کر دے لیکن جو ہی اللہ کہتے ہیں میں وہ مصیبت دور کرتا ہوں پھر اپنی مرہ پرانی پرانے ڈگر پر چل پڑتا ہے پھر اللہ یاد ہی نہیں رہتا کا الم ید گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہم سے کبھی دعا کی ہی نہیں تھی یہ حال اس کا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اس وقت جو حالات ہیں ایک ایک فرد پریشان ہے اس وقت ایک ایک فرد پریشان ہے ان حالات میں کیا ہونا چاہیے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان پر تھوڑا سا غور کر لیں یہ سورہ روم کی قسمیں پارے کی آیات ہیں ان پر توجہ کر لیں یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمارے ان حالات کا پورا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا اور ساتھ پھر اللہ نے علاج بھی بتلا دیا کہ علاج کیا ہے اللہ اکبر جیسے پچھلے جمعے بھی عرض کیا حالات بھی یہی ہیں لوگ لگے ہوئے ہیں حکومت کے افراد تک لگے ہوئے ہیں کافروں نے ہٹا دیا اصل مقصد سے ہٹا دیا کافروں نے اصل مقصد سے ہٹا دیا مسلمان کو کیا رعایا کیا حکمران سب کو ہٹا دیا جو ان کا کام تھا اس سے ہٹا دیا جو کام نہیں تھا اس پر لگا دیا اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہم اس سے ہٹ گئے اور جو ہمارے ذمے کام نہیں تھا اس پہ لگ گئے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کہتے ہیں کیوں پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ یہ زمین پر رہ کر میرے حکموں پر چلے خود بھی چلے دوسروں کو بھی چلائے یہ تھا کام اسی کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا اسی کو اللہ نے دین سے تعبیر کیا دیکھیے ہمارے ہاں عبادت کا جو ہے نا محدود سا تصور بالکل تھوڑا سا اسی وجہ سے قرآن کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے بڑی مشکل جب ہم یہ عائد پیش کرتے ہیں نا وہلط الجن اللہ کہ اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو محض اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب چونکہ ہم مسلمان قرآن حدیث کے علم سے دور اس کا تو واسطہ نہیں اور عبادت کا ایک محدود سا تصور نماز پڑھ لینا تو پھر ذہنوں میں شیطان کیا ڈالتا ہے لو جی یہ مولوی آیت پیش کر رہا ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس نماز میں لگے رہو کیا اللہ نے بندے کو صرف نماز کے لیے پیدا کیا یہ چونکہ ہمارے ہاں عبادت جو ہے اس کا تصور اس کا فہم بہت محدود ہے اور ہم اعتراض کر دیتے ہیں فوراً اعتراض ڈر دیتے ہیں لفظ عبادت اس کا صرف نماز میں آ کے کھڑے ہو جانا یہ مفہوم نہیں لفظ عبادت پوجا پرستش لفظ عبادت بندگی غلامی لفظ عبادت اطاعتوں خرم برداری یہ تین موٹے موٹے مفہوم لفظ عبادت کے ہیں اور بھی سارے مفوم چھوٹے چھوٹے بھی لیکن یہ بڑے اسی پر غور کر لیں کہ بندہ پوجا پرستش کرے تو صرف اللہ کی بندہ بندگی غلامی اختیار کرے تو کس کی اللہ کی بندہ حکم مانے فرما برداری کرے اطاعت کرے تو کس کی اللہ کی اب یہ صرف نماز پر لاگو ہوتی ہے یہ تعریف جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے کیا اس کو آپ صرف نماز پر لاگو کریں گے نہیں پوری زندگی اس کے اندر آ پوری زندگی تو مانا کہ انسان کو میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ مجھے چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتا پھرے اس لیے نہیں پیدا کیا یہ میری بندگی غلامی سے ہٹ کر کسی اور کا غلام بنتا پھرے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے حکموں کو چھوڑ کر غیروں کے حکموں کو مانتا پھرے یہ مفہوم وما خلق اب اللہ کو پتا تھا جب میں نے یہ بات کہنی ہے نا تو بندے نے پھر آگے سے یہی کہنا ہے کہ لو جی اب نمازی پڑھتے رہیں ہم نے روزی نہیں کمانی ہم نے روزی نہیں کمانی روزی کا تو بھی سلسلہ ہے نا رزق اللہ نے بالکل یہ مسئلے سارے پرانے مجید میں حل کر دیے اب جہاں یہ آئے اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں اللہ کیا کہتے ہیں جہاں یہ کہا وہ ما خلک الجنا ول انسا <لِيابُدُون> اگلی بات کیا کہی ماں اری لو من ہوں <رِزْطِن> رزق کی بات اللہ نے ساتھ کر دی ماں اری لو من ہوں <رِزْطِن> ان جنوں انسانوں سے رزق کا مطالبہ ہی نہیں میرا ماں اری دو نہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائے کیوں انہ ربدا یہاں اللہ نے رازق بھی نہیں کہا رداق کہا ہے انسانوں صرف تم ہی نہیں کائنات میں جس جس چیز کو روزی رزق کی ضرورت ہے سب کا روزی رسا رداط وہ اللہ ہے دیکھو روزی کی بات آ گئی اگر سورہ تو آہا لیں ہم اللہ اکبر اللہ نے کیسا مسئلہ حل کیا فرمایا مایا کا بھی ساداتی وسطہ بھی رواں نہیں ہاں لانسوں کا رشتہ نہ خود بھی لگ جا اور اپنے اہل و یاد گھر والوں تعلق والوں کو بھی لگا عبادت پر نماز پر دین پر قائم کر لے اپنے آپ کو ہے نماز پر لگ جاؤں صرف دین کا ہی معاملہ کروں روزی نہیں کمانی میں نے اللہ نے کہا لا الو کا رشتہ اور تو رزق کی بندے بات نہ کر تیرے سے میرا رزق کا مطالبہ ہی نہیں کہ تُو رزق کما کما کے کما کما کے بس مجھے دے اسی میں لگا رہ نہیں نرو نرزوں کو کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے یہ رزق میں نے تجھے پہنچانا اختیار کر بہترین انجام دنیا سمرے گی آخرت بنے گی تو تکوے کی بنیاد پر بنے گی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمارے دمے تھی اس کو ہم نے ہٹایا اللہ کے ذمے لگایا اللہ کے ذمے لگایا ہے نا اکثریت کے ہمارے یہاں زبانوں پہ یہی کلمہ جب کسی کو کہلو اچھا جی اگر اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے دین پر لگا ہی دے گا اگر اللہ نے چاہ دیکھو جی تم کہتے ہو نا تم کہتے ہو نا کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ تو اگر ہم دین پر آئیں گے اللہ توفیق دے دے گا تو آ جائیں گے دین پر یہ بالکل اب آپ کہیں گے دیکھو ہمیں کافروں کے ساتھ ملا دی یہی تو ہمیں مصیبت ہے کہ جب ہم قرآن سے حدیث سے سمجھانا چاہتے ہیں تو بھائی آگے سے فوراً کہتے ہیں بڑا سخت مولوی ہے دیکھو ہمیں اس نے کافروں کے ساتھ ملا دیا میرے بھائیوں اگر ہماری باتیں کافروں والی ہوئی تو پھر ہم سمجھائے نا بالکل مکے کے کافر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کو یہی کہا کرتے تھے مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان کیا سورہ نحل میں بھی آیا اور دوسری جگہ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اللہ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا شرک بھی تو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں کافروں کی بات جی ہم یہ جو کر رہے ہیں اللہ کچھ ہمیں کہہ نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے اللہ راضی ہے ہم سے اللہ ہم سے راضی ہے اسی لیے تو ہم کرتے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا خوشحالیاں ہماری سب کچھ ہمارا لہذا ہمارا یہ تم جو جس کو شرک کہتے ہو نا یہ شرک ویر کوئی نہیں ہے اگر یہ تمہاری نظر میں شرک ہے تو یہ اللہ ہی کروا رہا ہے ہم سے یہ سارا کچھ ہم سے اللہ کروا رہا اللہ اکبر میرے بھائیوں اگر ہم غور کریں دیکھیے قرآن پر ہمارا ایمان ہے قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے قرآن مجید یہ پیش کرتا ہے قرآن مجید اللہ اکبر کہیں دیکھ لو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ بندے تو روزی کما تیرے روزی کمانے پر جتنی تو چاہے گا میں اتنی دے دوں گا ت کہیں یہ بات آئی ہی نہیں اللہ نے کہا تو روزی نہ بھی کما جس کو میں نے دنیا میں پیدا کر دیا ہے اس کی روزی پہنچانا میرے ذمہ ہے جس طریقے سے چاہوں پہنچا دوں گا مسند احمد کی حدیث ہے اللہ اکبر تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے انہیں آیتوں کی تفسیر میں دو صحابی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دیکھا کہ آپ اپنے کام میں کسی میں مشغول ہیں ہم نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا وہ کام کرتے کرتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے لگے کہ دیکھنا کبھی بھی اپنی روزی رزق کے بارے میں فکر مند نہ ہونا اللہ اب کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانے سے ہٹا رہے تھے ان کو ایک حقیقت سمجھا رہے تھے کبھی بھی اتنے فکر مند نہ ہونا جب تک بندے کا بندے کا یہ سر جو ہے ہلتا ہے نا اس میں حرکت ہوتی ہے اللہ اس کو روزی پہنچاتا ہی رہے گا دیکھ لو ہم نے دیکھے نہیں کہ اللہ کے نبی وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے آپ نے فرمائی تموتاحت تک میرا رسکا کوئی شخص مر سکتا ہی نہیں دیکھو الفاظ لن تموتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نفس کسی شخص کو موت آ سکتی ہی نہیں ہتارک میرا رسک کہا جب تک کہ اللہ کے ہاں اس کے مقدر کا رزق پورا نہیں ہو جاتا ہم نے دیکھا کئی ایک بندوں کو ہوش نہیں حرکت نہیں کر سکتے صرف سانس چل رہی ہے اور اللہ دوسروں سے چمکے کے چمچے کے ساتھ خوراک ان کے منہ میں ڈلوا رہا ہے کیوں جی ڈلواتا ہاتھ بھی نہیں ہل رہے اس کے زبان بھی نہیں ہل رہی اللہ معاف فرمائے اللہ ایسی بیماریوں سے بچائے لیکن سمجھنے کے لیے ہے نا ہمارے سامنے کہ زبان نہیں چلتی آنکھیں نہیں کھلتی دماغ کام نہیں کر رہا ہاتھ پاؤں نہیں چل رہے اور بول نہیں سکتا بالکل مگر ایک سانس چل رہی ہے اور اللہ دوسروں کے ذریعے سے چمچے کے ساتھ روزی پہنچا رہا ہے اور کئی ایک چمچ کے ساتھ نہیں جاتی مگر سانس جب تک چل رہا اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک حرکت ہے اس وقت تک روزی تو اس کو پہنچانی پہنچانی ہے آج سلسلہ نکلایا نام کے ذریعے نالیاں لگا کے روزی پہنچائی جا رہی ہے کیوں جی ہے کہ نہیں یہ سلسلہ یہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اکبر جو کام ہمارے ذمے نہیں تھا وہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا یہ کام سارا اللہ کے ذمے تھا روزی کمانا روزی کے طریقے وسائل پہنچانا کتنی لینا کتنا نہیں یہ سب اللہ کے ذمے اللہ اکبر اور ہمارے ذمے کیا تھا دین پر محنت کرنا اللہ کے دین کو اپنانا محنت کر کے اللہ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا کہ تم گھر بیٹھے بٹھائے رہو گے محنت نہیں کرو گے دین چل کر تمہارے تک پہنچ جائے گا تم پکے دین دار ہو جاؤ گے نہ جہاں بھی اللہ نے کہا یہی کہا کہ دین کے لیے محنت قربانیوں کی ضرورت ہے اپنے نفس سے لے کر کائنات میں رہنے والی ہر مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑے گا تب دین آئے گا اور روزی اور میں وقائی پتین لا تحمل اور اللہ ہو یار زکوا بھائی کوم اللہ دیکھو تو صحیح واقع مندا پتین یہ سورہ کبوت ہے وقع پتین کتنے ہی جاندار لا ہم نے جو رزق کے لیے کوئی کمائی کر ہی نہیں سکتے کمائی ان کی کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی کوئی کارخانہ نہیں کوئی نوکری نہیں لیکن اللہ کو ہاں اللہ پھر بھی ان کو روزی دیے جا رہا ہے اللہ ان کو ہی نہیں دے رہا بھائی یا کم بندو دماغ والو انسان اللہ تمہیں بھی دے رہا تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا ہے تمہیں بھی اللہ ہی دے رہا و مامندا رسکو ہاں مستحف اللہ, اللہ وہ مستحد فی کتاب یہ بار میں پارے کی پہلی آیت ہے اللہ کہتا ہے جتنے جاندار جن جن کو رزق روزی کی ضرورت ہے ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ اللہ پر ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہاں کہاں کوئی چیز ٹھہری ہوئی ہے کہاں پر وہ سفر کر کے عارضی طور پر گئی کہاں پر وہ مستقل اس کا ٹھکانہ ہے کہاں اس کو روزی پہنچانی اللہ کہتا ہے یہ مجھے ہی پتا ہے کسی کو اس کا پتا ہی نہیں اور جب کس کو پتا ہی نہیں وہ روزی کیسے پہنچا دے جس کو پتا ہے وہی وہ پہنچا رہا ہے اللہ اکبر یہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا بڑی بڑا کھول کے سو جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بڑی فکر ہے آج ہمیں اپنی معاشی حالت کی حکمران تو اللہ اکبر لگے ہوئے دھڑا دڑہائے ہماری معیشت ہماری معیشت معیشت اس کو استحکام مل جائے خوشحالی ہو جائے لگے ہوئے لیکن اللہ اکبر بے سوچے بے سمجھے اور مزید حالات بگڑتے جا رہے ہیں مزید حالات بگڑتے جا رہے اب دیکھو نا اللہ اکبر یہ کوئی حل ہے معیشت کے استحکام کا کہ آپ کا حکمران ہے کہتا میں مسلمان ہوں اس کو شکایت ہوئی کہ دیکھو جی اب پانی کم ہے ہاں جی ڈیموں میں بھی پانی کم ہو گیا کل کے اخبار میں تھا کہ زمین کا پانی بھی دس فٹ نیچے چلا گیا دیکھو اللہ جب عذاب دینے پہ آتا ہے کس طرح سے معاملہ بنتا ہے یہ عذاب کی صورت ہے میرے بھائیوں لیکن آپ کا حکمران کیا کہتا ہے کہتا ہے اچھا اگر پانی کم ہے تو زمین کو چاہیے گنا نہ لگائیں کیونکہ گننے کے لیے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اب گنا لگائیں گے تو پانی پہلے ہی کم ہے لہذا ان کو چاہیے گنا نہ لگائیں پھر پوچھا پھر چینی وغیرہ کہاں سے آئے گی کہتا باہر سے منگوا لیں گے اب ذرا عقل سے کام لے میرے بھائیوں دانش سے کام لے کیا یہ حل ہے اس کا یہ کوئی عقل کی بات ہے یہ بے عقلی کیوں آئی دین سے دوری کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے جو میرے سے ہٹا تو اس کی مت مار دیتا ہوں ان کی زبانوں سے پھر اس طرح کے کل میں کے نکلتے اللہ اکبر یہ حالات ہیں ہمارے اب لگے ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے تم یہ غور کرو اب الم یا رہو انہ سو تو فی انالی لآیات لایات قومی یہ سورہ روم ہے اکیس میں پارے کی یہ اکٹھی آیات ہے پانچ چھ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے آوالم یا سوچتے کیوں نہیں انسان غور کیوں نہیں کرتے اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے یہ کہ یہ معاملہ سارا خوشحالی کا معیشت کے درست ہونے کا لوگوں کے رزق بڑھنے کا ان اللہ یہ ابسو تو رسکالے میں یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے جب چاہے معیشت خوشحال بنا دے جب چاہے بدحال بنا دے اللہ <سلام> یہ اللہ کا کام ہے جب چاہے دروازے کھول دے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے فرمایا اللہ اگر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے رزق مہیا کر دے تو اللہ کی اس رحمت کے دروازوں کو, کو کوئی بند کرنے والا اور اگر اللہ ہی بند کرنے پہ آ جائے ساری کائنات زور لگا لے کوئی کھول سکتا یہ ہے قرآن اللہ کا سب سے پہلے ایمان بناؤ اب اس آیت کا اگلا جملہ کیا ہے فرمائیں پیزا علی کا لیا دل قومی بڑے سبق ہیں اس میں یہ تو ایک نصیحت کی آیت ہے لیکن کن کے لیے قومیوں میں جن لوگوں میں ایمان ہو جن میں ایمان ہو ان کو پتا چلے کہ ہاں واقعی اصل بات تو یہ ہے اب اگلی بات سنو اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا مما آتے تم ملبو اطی ام والن آپ فلا اربو اللہ تم مئی درست کرنا چاہتے ہو تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کے اموال کافی ہو جائیں گے معیشت درست ہو جائے گی اور یوں سارا سلسلہ سود کا کر رہے ہو لین دین کا وہ آ گئی تم نرمند سودی کاروبار سودی معاملات سود پہ قرضے کے قرضے لے لو سود پہ اور کہو کہ معیشت مستحکم ہو جائے پاکستان خوشحال ہو جائے اللہ کہتے ہیں فلا یربو عند اللہ اللہ معیشت کو اس طریقے سے خوشحال ہونے ہی نہیں دے گا لگا لو زور جتنا لگاتے ہیں فلا یربو عند ہا اللہ ہاں بما دے تم انزات سولہ کہ جو اللہ نے تمہیں زکات کا نظام دیا ہے اگر صرف تم زکات کے نظام پر آ جاؤ اور آؤ بھی کس طرح سے مجل اللہ کو راضی کرنے کا پروگرام ہو بس کہ زکات کا نظام اللہ کا حکم ہے اللہ خوش ہو جائے اس نظام کو قائم کر دو اللہ کہتے کا دیکھنا کس طرح سے رات دن ترقی ہوگی برتا چلا جائے گا صرف زکات کے نظام سے اللہ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے تیسرے پارے میں بھی کہی اللہ نے فرمایا یمحا اللہ لا یحب کا نا سود یہ لین دین یہ سود بے قرضے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جو تم کرتے ہو اللہ کہتا ہے یمحا اللہ اللہ مٹ مار کے رکھ دیتا ہے یہ ختم کر لیتا ہے اللہ بڑھنے نہیں دیتا ہاں میور میں صدقات صدکات زکات کا نظام اللہ اس کو بڑھاتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اللہ اب سمجھ کس کو آئے و اللہ کا فارم اثیم اللہ کہتے ہیں اللہ دیکھو یہاں اللہ نے لفظ سود کا بیان کرتے ہوئے نا آگے کا کفار کفار کفر میں سے ہے اللہ کسی کافر کو اصیمن بد کردار کو یہ کفر ہی ہے نا اب اگلی آیت اللہ نے کیا کہی ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے لین دین سے اس کے قرضوں سے باز نہیں آتے تو فنوب ہر من اللہ کی رسول تمہاری تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے یہ تو اللہ کے خلاف لڑائی ہے یہ تو جنگ ہے اللہ اکبر اب اگلی بات پھر اللہ نے کہی میں اللہ اللہ دی ثم پا سو میومی تو کم سو میو ہئی کوم ہل مل شرکالی سبحان کون ہے اللہ اللہ وہ ہے خالہ کا جو تمہارا خالق ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اچھا یہ تو سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے اس نے پیدا کیا وہ خالد ہے اگلی بات بھی سمجھو سننا راجا کا تو تمہارا راجک بھی وہی ہے رزق بھی جہاں خلق اس کی ہے وہاں رزق بھی اسی اللہ کا ہے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس نے اس کو رزق بھی وہ پہنچانا ہی پہنچانا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اللہ پر پھر موت بھی تمہاری اسی کے ہاتھ میں تمہاری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں موت کے بعد دوبارہ اس نے اٹھانا ہے یہ بھی اسی کے ہاتھ میں اب یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ نے پوچھا ہل من شرا کام می آلو منظال کو من بتاؤ تمہارے ٹھہرا ہوئے جتنے شریک ہیں ان میں سے ان کاموں میں سے کوئی ایک بھی سر انجام دے سکتا ہے اللہ اچھا شریک میرے بھائیوں ہم جب بیان کرتے ہیں نا تو یوں ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ لوگوں نے صرف وہ پیر فقیر مرشد پکڑے ہوئے ہیں نا ہاں جی وہی شریک ہے میرے بھائیوں جہاں یہ اس طرح سے بے جان مردہ لوگوں نے شریک بنائے ہوئے وہاں زندہ بھی اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے زندہ بھی ہیں شریک ٹھہرائے ہوئے اللہ اکبر کون ہے روزی دینے والا اللہ اللہ ہے روزی دینے والا کوئی یہ سمجھ لے کہ میرا تجربہ میرا ہنر میرا تجربہ میری محنت میرا علم اس وجہ سے یہ ساری روزی کا سلسلہ میرا چل رہا ہے اللہ نے تقریبا تین جگہ پہ فرمایا ہے یہ بھی بندہ مشرک ہے اپنے تجربے پہ اپنی محنت پہ اپنے علم پہ اپنی دانش پہ جی میں نے آ تعلیم حاصل کی اتنے سال لگائے تبھی تو یہ ریل پیل ہو رہی ہے میرے ہاں اللہ سے اعتماد ہٹ جانا توکل اپنی محنت پہ اپنی فیکٹری پہ اپنی دکان پہ اپنی نوکری پہ اپنی محنت پہ کر لینا یہ بھی شرک ہے کچھ نہیں میرا کمال تمہارا یہی سمجھے اگر مسلمان ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں میرا کوئی علم نہیں میرا کوئی تجربہ نہیں اگر اللہ مجھے جائے فراہم نہ کرے تو فیکٹری لگا لے اللہ چلنے ہی نہ دے تو نوکریوں کے لیے ڈگریاں گلے میں لٹکا کے مارا مارا پھر اللہ کوئی نوکری نہ دے تجھے کیوں جی ٹھیک ہے نا یہ اللہ کے کام ہے اللہ اکبر اللہ نے پرانے مجید میں نقشے پیش کیے تو قانون کاخر کیوں ہوگا علیہ السلام کا بھائی بنی اسرائیل مسلمان قوم کا فرد اللہ نے خود کہا ان کان من قوم موسا قارون تو موسا کی قوم کے ساتھ تھا اس میں سے تھا موسا علیہ السلام کا بھائی تھا لیکن وہ فرآم کے ساتھ اس کا انجام کیوں ہوا مال مل گیا مست ہو گیا اب لوگوں نے کہا نان احسن اللہ ہو لائک دیکھ کارون یہ تجھ پر اللہ کا احسان ہے اس اللہ کے احسان کو بھول نہ مستیاں نہ کر یہ اللہ پسند نہیں پتا آگے سے کیا کہتا ہے کہتا اللہ کا احسان بتلا رہے ہیں نہیں معی تو والا علم نے جو میرا علم میرا تجربہ میری مہارت میرا فن اور میری یہ تعلیم میرا تجربہ یہ تو مجھے اس وجہ سے ملا ہے یہ قارون کی بات ہے اللہ اکبر اب ہمارا اکثریت کا یہ حال نہیں جتنے پڑھے لکھے جو لوگ جانے جاتے ہیں حکمرانوں تک سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ محنت کا ہی سلسلہ ہے اسی وجہ دیکھو اب محنتیں ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے مگر معیشت دن ب دن ڈوبتی جا رہی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی یہ اللہ کا آزاد ہے اللہ پر خالد کون ہے اللہ تو رازق بھی اللہ موت حیات کا نظام بھی روزی کم دے زیادہ دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں زندگی کسی کو تھوڑی دے زیادہ دے یہ کس کے اختیار میں ہے روزی کس کو کم ملنی ہے کس کو زیادہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ایمان مضبوط کرو ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہیں میرے بھائیوں اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا کسی پر جب تک اس کی پہلے پہچان نہ ہو جائے اللہ اللہ کو ہم نے اللہ کو مانا لیکن پہچان ہے ہی نہیں رسول کو مانا ہم نے لیکن رسول کی پہچان ہے ہاں انگوٹھے چومتے ہیں رسول کا نام آنے پر لیکن جب کہو کہ رسول ہے کون یہ جی اللہ کا نور کہتے کہ نہیں رسول ہے کون اللہ کا نور پہچانی نہیں پھر ایمان کیا ہوا تب پہچانی نہیں اللہ جس کو ماں کی پہچان ہی نہ ہو بہن کی پہچان نہ ہو میرے بھائیوں مثالوں سے سمجھا کرو باپ کو اللہ جس کو پہچان ہی نہ لو کہ میری ماں کیا مقام ہے اس کا ہے کیا وہ ماں سے محبت سے دع... کے دعوے کرے اس لیے اللہ کو پہچانو اگر اللہ پر ایمان کا دعوی ہے کہ اللہ ہے کون یہ کے ادارے اقوام متحدہ یہ آئی ایم ایف یہ جتنے بھی امریکہ برطانیہ یہ سمے ہمارا تو یہ کہ ہمارے رازق تو وہ ہیں یہی ہے نا سارا سلسلہ اسی پر کیا جا رہا سارا سلسلہ کتنے بڑے بڑے اللہ میں سمجھتا ہوں غیرت کے سودے اللہ کی قسم غیرت کے سودے قادر ہم سے کروا رہے غیرت بیچی جا رہی ہے غیرت یا جی پابندیاں لگ جائیں گی کیا ہو جائے گا اللہ اگر پابندی نہ لگائے تو کچھ ہو سکتا اگر اللہ نے پابندی لگا دی پھر سارا کچھ کرتے رہو اللہ کہتا ہے میں کچھ بننے ہی نہیں دوں گا اللہ دینا اللہ نے کیسی کیسا سوال کیا ہم سے قرآن مجید میں کہ تم سارا پروگرام بناؤ سارا پروگرام ڈیم بھی بنا لو ٹیوب ویل بھی لگا لو بڑے بڑے طرح کے پروجیکٹ جو ہے وہ کچھ تم کر لو منصوبے اپنے لیکن بتاؤ آر آئی تم ان کا نما کم گورا فمیاتی یہ سورہ ملک کی آخری ہے اس لیے میں کہتا ہوں ہم تو قرآن کی طرف آتے نہیں حالات بھی ہمارے اس کی وجہ سے الا راہ تم انسما غورا لوگوں دانش مندوں پڑھے لکھو عقل والوں منصوبے بنانے والوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح انباہ کو مکوا اگر یہ پانی ہی تمہارا بہت گہرائی میں چلا جائے خشک ہو جائے تو میاں کو بےما معیم کون ہے جو پانی کا کوئی ایک چشمہ بھی جاری کر کے دکھا دے تمہارے یہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے تمہیں قدر ہی نہیں اللہ کی نعمت کی افارئی تو مل مالی تشراب اب نہریں بند ہو گئی ہیں کہ نہیں نہریں بند ہو گئی کہتے ہیں صرف وہ نہریں چلیں گی دو چار جن سے میٹھا پانی ان آبادیوں کو مہیا کیا جاتا ہے جہاں پانی میٹھا پینے کو ملتا وہ نہروں کا پانی پیتے ہیں اگر پیچھے سے پانی ہی اللہ خشک کر دے تو وہاں تک کون پہنچائے گا کوئی امریکہ برطانیہ والے آ کے کر سکتے ہیں کچھ کسی نے کہا جی تم تو کہتے تھے ہم مصنوعی بارشیں برسا سکتے ہیں تب مصنوعی بارشیں برسا لو دوسری تو ہو نہیں کہتے ان پر تو خرچہ ہی بڑا آتا ہے وہ بھی نہیں ہم کر سکتے دیکھو اللہ جب بند کر دینا ہر طرف سے اللہ راستے بند کر کے رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں ظاہر الفساد فل بر واہر وجہ بھی بتائی اللہ نے بعض آم یار جے ہو یہ زمین جنگلوں کا خشکیوں کا آبادیوں کا یہ فساد اچھا فساد جو ہے نا اس کی سب سے پہلی تشریح تفسیر ابن کثیر کے اندر جو کی گئی ہے اللہ اکبر سب سے پہلی تشریح جو کی گئی ہے فساد کے انتر یہ لفظ ہے سب سے پہلا فساد ظاہر الفساد فساد ظاہر ہو گیا خرابی ابھر آئی زمین کے اندر جنگلوں میں خشکیوں میں کس سے انقطاع مدر بارش کے رک جانے سے بارش رک گئی اور دوسری تشریح کی گئی ہے فساد کی قتل و ابن آدم انسانوں کی قتل و غارت سے اب یہ دونوں صورتیں ہیں کہ نہیں بارش ہو نہیں رہی اور ادھر قتل و غارت کا بازار گلر ہے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نماز میں آنے میں بھی خوف محسوس ہو رہا ہے یہ کیا صورت ہے اللہ کہتے ہیں زہر الفساد باہر آدمیوں کا قتل ہونا بارشوں کا رک جانا زلزلوں کا آنا پانیوں کا ختم ہونا معیشت کا تباہ ہو جانا بیما کا سبق یہ لوگوں کی اپنے کرتوت کی بنا پر ہے اپنے کرتوت کی بنا پر ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ چوٹے یہ جو سلسلے ہے لاہم باد اللہ پوری سزا نہیں لے رہا صرف جھٹکے لگا رہا ہوں جھٹکے اور ان جھٹکوں کا بھی اللہ کہتے ہیں مقصد میری رحمت ہے میری رحمت کے لوگ لال یر جہ اپنے برے کرتوت کو چھوڑ دیں پلک آئیں نیکیوں کی طرف آ جائیں بدیاں چھوڑ دیں اللہ کی بغاوت چھوڑ دیں نیکیوں کی طرف آ جائیں اب کیا ہے اللہ اکبر ہم بھی کہہ رہے ہیں حکمران بھی کہہ رہے ہیں اپیلیں ہو رہی ہیں کیا جی نماز ادا کرو نماز کیا ہوتی استقاعی بارش کی دعائیں باہر جنگلوں میں نکلو نماز پڑھو دو رکھ اور بارش کے لیے دعائیں کرو لیکن اس میں ہوتا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے آپ باقاعدہ جب کبھی باہر نکلتے یوں بارش کے لیے پہلے آپ باقاعدہ باز کرتے کون کو نصیحت کرتے لوگوں یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہے جو بارشیں نہیں ہو رہی یہ گناہوں کی وجہ سے ہے پہلے اقرار کرو اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے اس نسخے پر عمل کر لیا جائے کوئی نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں آج ہی دیکھ لے آج ہی اللہ کے نبی سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے علاج بھی بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حد اللہ کی حدوں میں سے ایک حد جس ملک میں زمین کے جس خطے پر ایک حد لگ جائے کسی زانی کو شب سزا مل جائے کسی قاتل کو شریک کے میں قتل کر دیا جائے زانی کو سزا مل جائے چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے فرمائے ایک حد لگ جائے اس ملک کے لیے چالیس دن کی موسلا دار رحمت کی بارش سے زیادہ بہتر ہے وجہ کیا ہے کہ جب حد لگتی ہے مجرم لوگ خبردار ہوتے ہیں جرم کرنا چھوڑ دیتے ہیں نافرمانیاں بند ہو جاتی ہیں جہاں نافرمانیاں بند ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ نے کہا نا قرآن میں اللہ کہتے ہیں لو انا ل معلوم لفتحنا کا دن من والارض اگر لوگ بستیوں والے ملکوں والے صحیح معنوں میں مومن ہو جائیں کو تقوا اختیار کر لیں نافرمانیوں سے باز آ جائیں نتیجہ کیا ہوگا لا عليهم براکات من ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں برکتیں نازل ہوتی ہیں حدیث میں کیا آیا علیہ السلام ہوں گے نا جب سارا نظام رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قائم کر دیں گے سارا نظام سلیم کا نظام ختم ہو جائے گا اللہ اکبر یہ جتنے بھی ہیں سارے جہاد قائم ہو جائے گا جہاد جہاد قائم سب مسلمان صحیح دین پر چلنے والے ہو جائیں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکم دے گا اے زمین اخروجی برکت کے اپنی ساری برکتیں اگل کے رکھ دے ساری برکتے زمین اگل کے رکھ دے گی فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایک انار دیکھو برکت کا نتیجہ پیداوار اسی طرح ہوگی لیکن فرمایا ایک ایک انار اتنا بڑا بڑا اللہ پیدا کرے گا کہ ایک ایک پوری بڑی بڑی جماعت کو ایک انار ہی کافی ہو جائے گا اور فرما ایک اونٹنی ہوگی دودھ دینے والی اتنی اللہ برکت کرے گا کہ پورا قبیلہ اس دودھ سے سیرا ہو جائے گا اللہ کی پھر جب اللہ کی برکتیں آتی ہیں نا اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں پھر اللہ برکتیں یوں پیداوار میں اضافہ پھر اللہ پیسہ بیماریوں پہ نہیں لگنے دیتا ہے نا پھر اللہ تعالی یہ بیماریوں پہ پیسہ یہ تو ادھر ادھر کی اس پہ اللہ پھر پیسہ پھر اللہ یوں مر کے ادھر سے بچاتا ہے ادھر پیداوار میں اضافہ ایک ایک چیز پورے گھر والوں کو کافی آتی ہے یہ سارا کچھ جو ہوگا محض اس وجہ سے کہ اس وقت رسول اللہ سلم کا دین جو لایا ہوا اس پر عمل ہو جائے گا جب اللہ کے رسول وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر عمل ہو جائے تو پھر یہ سارا سلسلہ ہوگا تو اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر تمہیں پتا نہیں چل رہا تو ذرا چل پھر کے دیکھو پہلے لوگوں نے جو یوں شریک بنائے نا مشرق نے اللہ اکبر ان کی تباہی کا یہ سبب بنا اللہ سے ہٹے دوسروں پر تکیہ کیا دوسروں پر تکیہ کیا اللہ کہتے اس کا علاج کیا ہے بندے تو اپنے آپ کو جو اللہ کی طرف سے سیدھا ساتھا درست دین آیا ہو اس پر لگا دے بس یہ ہے علاج اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا باقی کرتے رہو گے ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی دوسری کھڑی ہو جائے گی دوسری ختم نہیں ہوگی تیسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اگر ان سب کو ختم کرنا ہے اب جو نا دہشت گردی اللہ ہوتا کتنا آرسہ ہو گیا حکمرانوں کو اس کو ختم کرنے کی کئی کئی منصوبے بنائے لیکن کچھ کام نہیں آ رہا یہ اللہ کا عذاب ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے ان ہمارے حکمرانوں کو بھی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کہتے ہیں تم ساتھ میں بارے میں آئے تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی زلزلہ آئے زمین پھڑے تب ہی اللہ کا عذاب ہوتا نہیں او یل بیسا اللہ تمہیں مختلف فرقوں جماعتوں گروہوں میں پانچ کے تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دے یہ بھی عذاب ہے اللہ کا اللہ کہتے ہیں یہ بھی عذاب ہے اللہ کا سمجھو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب کیسے چلے گا کہ اللہ سے رابطہ مستحکم ہو جائے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے اللہ سے دوستی لگا لو جب اللہ سے دوستی لگ جائے گی تو پھر اللہ اپنے دوستوں پر رحمتیں کرے گا پھر یہ سلسلے سارے ختم ہو جائیں گے تم اللہ کے دین جو دیکھو ذمہ داری کیا ہے میرے بھائیو حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بس اپیل کر دو کہ اللہ سے دعا کرو یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ہی نہیں حکمرانوں کی ذمہ داری حکومت کس لیے ملتی ہے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت نہیں ملا کرتی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پہلے جو پوری دنیا پر بتاؤ کون سا موڈل وے بنایا تھا انہوں نے بتاؤ کون سی صنعت لگائی تھی بتاؤ کون کون سی ملیں اور فیکٹریاں کوئی ایک بھی ثابت کرے لیکن دیکھ لو اللہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ زکات لے کے لوگ نکلے پھرتے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے زکات لے لو کوئی زکات لینے والا نہیں مل رہا تھا جس دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر سے آواز آتی کہ ہم تو دینے والے ہیں زکات لینے والے نہیں یہ کیوں آیا تھا صرف اللہ کے دین کی جب اللہ کا دین ہو جائے جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے یہ لا لال یر یہی ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں پر پلٹ آئے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں اس لیے یہ معیشت کو خوشحال بنانا حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ امن سکون قائم کرنا صرف اس وجہ سے ہوگا کہ جب اللہ سے رابطہ درست ہو جائے اور پھر اللہ کا دین جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے نظام حدود کا قائم کر دیا جائے بس یہ درست ہو جائے ساری انشاءاللہ شاء فرقے بندیاں دیکھو اللہ اکبر سعودی عرب میں کتنا امن ہے وہاں حدود کا نظام ہے حالانکہ فرقوں کے لوگ وہاں بھی رہتے ہیں اللہ مجھے وہاں ساتھیوں نے بتلایا کئی علاقے انہوں نے نام لے کے بتلائے کہ بہت سارے شیعہ آباد ہیں سعودی عرب کے علاقوں میں خاص کر یہ بحرین کے قریب قریب ایران ایران کی طرف جو ہے نا بہت سارے لیکن مجال کیا کہ کسی شیعہ کو کوئی اپنی حرکت کر جو ہے نا وہ جرت ہو جائے کیوں ان کو پتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے فوراً آگے سے ڈنڈا ہوگا انساف مل جائے گا یوں جب یہ سلسلہ ہو جائے گا نا یہ پھر اپنے اپنے ہاتھ رہیں گے بھی تو انشاءاللہ یہ امن جو ہے یہ ہو جائے گا سکون ہو جائے گا اب یہ بدمنی کیوں اسی لیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے قرآن مجید کی طرف توجہ کریں قرآن مجید صاحب کا احیات ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ قرآن کا قانون ملک میں فوراً نافذ کرے اگر وہ خیر چاہتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں ویسے مجھے تو یہ لگتا ہے میری اپنا تجزیہ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خیر خور کا ان کا ذہنوں میں ہے ہی نہیں اصل میں یہ کوئی گہری سازش ہے جس کے تحت سارا سلسلہ کاپر اپنی گہری سازش چلا رہے ہیں یہ سارا سلسلہ جس وقت سے یہ سلسلہ بنا ہے نا میں تو اس وقت سے سوچ رہا ہوں بڑا مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور سارا بہت جلدی ساری کڑیاں جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی پتا چل جائے گا کہ یہ کاپروں کی گہری سازش تھی انہیں کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ہے نا موسن سائنسدان چلو جیسے کیسے ملک میں یہ عبد कदीर ہٹا لیا گیا ایک کافر آیا اس کے آنے پر ہٹایا اور تھا بھی چھٹی کا دن دیکھو کتنا دباؤ ہے کافروں کا حالانکہ چھٹی کے دن میں یہ لوگ کوئی کام کرتے نہیں Adams ہے لیکن چھٹی کا satellnir... دن تھا اس دن اعلان کروایا کہ ان کو ہم نے ہٹا دیا ختم کر دیا کتنا دباؤ ہے کافروں کا یہ اصل میں سازش ہے ساری وہ سلسلہ جو کافروں کی طرف سے چلا ہوا محض یہ وقت جو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے نا یہ مجھے آپ کو بدو بنانے کے لیے بس ہمیں بے بکو بنانا ہے دھوکہ فریب کرنا ہے ہم سے کہ ہمیں اس طرف ڈال دیا ادھر ادھر معاملات میں اصل میں وہ جو ایٹم بم یہ سی ٹی بی ڈی کا معاملہ یہ سلسلہ سارا یہ کرنا کروانا ہے بہرحال اللہ ہمارا محافظ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیں جہاں یہ ایسے سلسلے ہو جائیں وہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ جتنا تمہارا معاملہ اللہ سے مستحکم ہو جائے گا اتنے ہی تمہارے حالات اللہ خود بخود درست کرتا چلا جائے گا وہ إِلَّ <الْبَلَى> کچھ ساتھیوں نے بالمشافہ مجھ سے بات کی کچھ تو ساتھی مذاق کے انداز میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی احباب وہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں دین جو میرے بھائیوں دین جو ہے نا جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو اگر نصیب ہو جائے لیکن دین کو اپنا کے اس پر چلنا یہ بڑا صبر آزما ہے صبر آزما بڑے حوصلے اور की کی بات ہوتی ہے اس پر چلنا اللہ اکبر اب قرآن حدیث سے میرے سامنے بڑے ان شاء اللہ شاید اگلے جمعے آ جائے بات ہے تو بتاؤں گا آپ کو کہ کیا کیا حالات ہو جاتے ہیں جب دین پر آدمی چلے اپنوں کی لوگوں کے بنائے ہو جب ان کے خلاف ذہنوں کے خلاف کوئی بات کوئی مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں لو جی آج تک تو ہم نے سنا نہیں ہے کیسا مولوی نے نیا ہی مسئلہ کر دیا یہ ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے کچھ پچھلے جمعہ مسئلہ آ گیا کچھ اس سے پچھلے جمعہ آ گیا تو اس پر یہ بچے بھی آ گئی بہر میں یہ کتابیں احتیاط صحیح بخاری اور سنن تربلی یہ ساتھ لیا لایا بھی ترجمے والی جن کا ترجمہ ہے باقی بھی کتابیں عربی موجود ہیں یہ ترجمے والی ہے دونوں کتابیں صحیح بخاری ہے یہ سنن ترمزی ہے کم از کم اپنے ساتھی جو بھائی جن کا دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں اپنی آنکھوں سے صحیح بخاری میں اور یہ سنن ترمزی میں تین چار حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت جادر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ات نا اللہ کے نبی نے ہمیں کھلایا کھلایا ہمیں لا حمل خیل گھوڑے کا گوشت ہمیں کھلایا یہ دو کتابیں ہیں یہ سنانا جی حدیث کی ہر کتاب کے اندر ابو داود ابن ماجا, نسائی جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر لیکن چونکہ ان کا ترجمہ میرے پاس یہ موجود ہے میں یہ دو لیا کوئی ساتھی پڑ جائیں ان کو اس میں وہ جو پچھلے جمعہ ہوا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو حلال ہیں جو حلال, ہیں, جو حلال ہیں. ان کا یہ گوبر پیشاب اگر لگ جائے تو یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو یہ ناپاک ہے نہ وہ پاک ہیں اس کے لگنے کا کوئی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا علاج لہذا اگر کسی مریض کو علاج کی ضرورت پڑ جائے جانور اونٹ گائے کے پیشاب اور اس کے دودھ وغیرہ سے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا علاج ہے یہ ان کتابوں کے اندر دونوں بخاری شریف یہ درمزین کے اندر موجود ہے اللہ میرے بھائیو پریشان ہمارے ساتھی کیوں ہوتے ہیں خاص کروں کی وجہ سے جو ذرا زیادہ قریب ہیں یہ مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں کہ دو چار سال پہلے کی بات ہے سرگودا میں ہمارے ساتھی وہاں سے بھی ان خطیب صاحب کو یہ مسئلہ اس طرح سے پوچھ لیا گیا کسی نے پوچھ لیا پرچی دے کے کہ گھوڑے کے بارے میں کیا انہوں نے بتلا دیا کہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حلال ہے یہ حرام نہیں ہے اچھا ایک دو دن گزرے نا تو ٹوپیاں سروں پہ سجی ہوئی اتنی اتنی بڑی داڑیاں کچھ لوگ جو ہے نا وہاں کے وہ ایک مریل سا گھوڑا انہوں نے ساتھ لیا ہوا زخمی سا چلا ہوا وہ لے کے وہ ہماری جو رحمان پورے میں مسجد ہے وہاں آ کون تھے وہ جن کو ہمارے ساتھی اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے بس صرف رفا کا فرق ہے یا امین کا باقی تو کوئی فرق نہیں ہے بولے اتنا بڑا مذاق ان دیوبندیوں نے وہاں کیا ہمارے ساتھیوں سے کہ لے کے گھوڑا آگے کہتے ہیں جی تم جو کہتے ہو کہ حلال ہے لو اس مریل گھوڑے کو ذبا کرو رکھا دیکھو ایک ہے بات کہ چلو میری سمجھ میں نہیں یار یا میری غلطی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے ایک یہ ہے کہ کسی مسلے کو مزاق بنا لینا یہ کفر ہے میرے بھائی اب وہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بھائی ہم سے مسئلہ یہ دیکھو دیکھ لو آگے حدیث میں قرآن میں ہفتہ کے بعد انتظامیہ تک پہنچ گئی ڈی سی وغیرہ کے یہاں بات پہنچ گئی وہاں انہوں نے بلا لیا دونوں گروہوں کو اللہ کے فضل سے یہی بخاری ابو داود نسائی ساری کتابیں ساتھیوں نے اٹھا کے ڈی سی کے سامنے ان کے منہ پہ مارا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گھوڑا حلال ہے اب ضلعت ہوئی وہاں رسوائی ہوئی یہاں بھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا یہ کبلی کیا دیوبندی اس نے مزاق کیا کہ اچھا جی اگر گھوڑا ہلال ہے رہ تو آئندہ سال تو میں قربانی گدے کی کروں گا ان کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے قریب ہیں اللہ اتنا مذاق کو کوئی دوسرا بھی نہیں اتنا مذاق کرتا جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو سمجھ آتا فرمائے آپ قرآن حدیث کی طرف آئے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ ان کی ہاں میں ہاں بھی ملا لیتے ہیں ہاں یار کیا ضرورت تھی آپ اصل بھی کوئی یہ مسئلہ کرنے کی اگر نہ کرے تو کیا ہے تو ضروری ہے بہت ہی سختی کرنے لگ جاتا ہے پھر اگلوں کو شہ مل جاتی ہے میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ یوں ہاں ہاں اگر آپ جانا نا آپ بے شک ان سے بات کریں جب وہ کرے نا بات تو ان سے کہیں کہ بھائی ہاں بات ٹھیک ہے اگر یہ بات سلفی کی ہے نا اگر یہ بات سلفی کی ہے تو بے شک میرے بارے میں آپ دو تین چار گالے بھی تھوت دیں کوئی حرج نہیں ہے کرنے لیں آپ کوئی بات نہیں آپ اپنے اندر کی بڑاس نکال لیں لیکن کم از کم ان کو یہ تو کہہ دیں کہ بھائی اگر سلفی نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی ہے اگر اللہ کے نبی کی یہ بات ہے تو پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کم از کم اتنی بات تم سے کر لیا کرو نا نہ یہ کہ جی متنفر ہو گئے جی وہ پریشان ہو گئے جی ہم بھی سوچنے لگے جی کہ ہاں کیا ہے یہ کوئی حل ہے مسئلے کا اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے سفید بنا لے